آپ اپنے تمام کا مچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں چلیے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہالینڈ کی ایک کہانی اس کہانی کا عنوان ہے کیک کی چوری اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے بھلا کس نے کیک چرا لیا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب دادی اماں زندہ تھی ہم چھوٹے تھے اور جاسوس بننا چاہتے تھے دادی اماں شاید دنیا میں سب سے اچھے اور مزیدار کیک بناتی تھی اس لیے انہوں نے مجھے بلایا کہ گھر میں انہوں نے کیک بنایا تھا جو چوری ہو گیا ہے ظاہر ہے وہ مجھے دنیا کا سب سے اچھا جاسوس بھی سمجھتی تھی کیونکہ وہ کسی اور کو تو جانتی ہی نہیں تھی مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ معاملہ کچھ سنجیدہ ہے میں جلدی جلدی دادی اماں کے گھر پہنچا تاکہ ثبوت مٹنے سے پہلے اکٹھے کر سکوں کیک بناتے وقت تندور کی گرمی سے دادی کا باورچی خانہ ابھی تک گرم تھا اور ہوا میں مکھن اور انڈوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی جب میں دادی کے گلے سے لگا تو جس پیار سے انہوں نے گلے لگایا مجھے سمجھ آ گئی کہ میں کتنے دنوں بعد انہیں ملنے کے لیے آیا ہوں اور وہ میرے بغیر کتنی اداس ہو رہی تھیں میں کرسی ان کی کرسی کے پاس کھینچ کر بیٹھ گیا اور انہیں کہا کہ وہ شروع سے بتائیں کہ کیا ہوا ہے انہوں نے بتانا شروع کیا بیٹا میں نے کیک اس ٹری میں بنایا تھا اور پھر کیک بن گیا تو میں نے اس کے چھ ٹکڑے کیے انہوں نے مجھے کیک بنانے والی ٹرے دکھائی جس میں ابھی تک کیک سے اترے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور کشمش کے دانے پڑے تھے میں نے وہ چند ٹکڑے اور کشمش کے دانے خالی ٹرے سے اٹھا کر منہ میں ڈالے اور دادی کو کہا واقعی کیک تو چوری ہوا ہے دادی نے لمبا سانس لیا اور بولی بیٹا چوری ہونے والے کیک کا ذائقہ اسٹرابیری کا تھا مجھے کرسی پر بیٹے یہ بات سن کر جیسے دھچکا سا لگا میں چلا کر بولا اوہ اسٹرابیری کا کیک میری پسند کا کیک اب تو یہ معاملہ اور بھی سنجیدہ ہو گیا ہے میں نے ماہر جاسوس کی طرح ایک چھوٹی کاپی اور پینسل جیبوں سے نکالی اور پوچھنے لگا آپ نے آخری بار کیک کو کب دیکھا تھا میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے مجھ پر سوال کر دیا تمہارا مطلب ہے کہ میں نے پورا کیک کب دیکھا تھا میں ان کے سوال پر حیران ہوا لیکن میں نے ایسے ہی سر کو ہلا دیا وہ بولی میں نے اسے صبح پکایا تھا پھر دروازے کی گھنٹی بجی میں نے دروازہ کھولا تو باہر صفائی والا خاکروب کھڑا تھا بہت شریف آدمی ہے روز گھر کے باہر صبح صفائی کرتا ہے میں نے کاپی میں لکھتے ہوئے کہا مجھے اسی بات کا شک تھا خاکروب ضرور اسی نے کہک چرایا ہوگا دادی اماں فورن بولی نہیں بیٹا وہ تو مجھے صرف بتانے آیا تھا کہ اس نے صفائی ختم کر لی ہے اس نے اتنے دل سے صفائی کی تھی کہ بڑا چمک رہا تھا میں نے خوش ہو کر کیک کا ایک ٹکڑا اسے کھانے کو دے دیا میں نے دادی کی بات سن کر قاکروب کے نام پر لکیر کھینچ دی اور اگلے صفحے پر لکھنے لگا میں نے پوچھا دادی اماں پھر کیا ہوا انہوں نے اگلا واقعہ بتاتے ہوئے کہا میں جب خاکروب کو کیک کا ٹکڑا دینے کے لیے باہر گئی تو خاکروب کے ساتھ ڈاکیا خط بانٹ رہا تھا اس نے میرے کیک کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس میں سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے میں بولا ہوں تو یہ بات ہے ڈاکیا میں نے کاپی میں بھی لکھ لیا پھر کہنے لگا جب آپ خاکروب سے باتیں کر رہی ہوں گی تو آنکھ بچا کر ڈاکیہ گھر میں گز گیا ہوگا اور کیک کو چرا لیا مجھے پہلے ہی اسی بات پر شک تھا میں یہ بات کر کے ابھی خوش ہو رہا تھا لیکن دادی اماں نے نفی میں سر کو ہلایا اور بولی نہیں نہیں میں نے خود کیک کا ایک ٹکڑا اسے بھی لا کر دے دیا تھا اسے چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی میں نے کہا دادی اماں آپ کا کیک کسی نے نہیں چرایا یہ اس لیے نہیں مل رہا کہ آپ نے خود اس کے تمام ٹکڑے بانٹ دیے ہیں دادی اماں میری بات سن کر سوچ میں پڑ گئیں میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر انہیں گن کر بتایا ایک ٹکڑا آپ نے خاکروک کو دیا ایک ڈاکیے کو آپ نے اور خالہ زبیدہ نے ایک ایک ٹکڑا کھایا یہ ملا کر چار ٹکڑے ہو گئے اور جو ٹکڑا آپ نے خالہ زبیدہ کی بیٹی کو دیا وہ ملا کر پانچ ٹکڑے ہو گئے دادی اماں نے میری بات سنی اور مجھے پھر یاد دلایا کہ کیک کے چھ ٹکڑے تھے پانچ نہیں میں نے زور سے کیا اور پھر پوچھا کیا کوئی اور بھی آیا تھا انہوں نے نفی میں سر ہلایا میں نے پوچھا کسی کا بعد میں فون آیا ہو انہوں نے اس سوال کے جواب میں بھی نہ کر دی میں نے سر کھجایا کہ یہ راز کیسے کھل سکتا ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے خالص زبیدہ کی بلی خاموشی سے آ گئی ہو دادی کیا فرش پر بلی کے پنجوں کے نشان تو نہیں لگے ہوئے دادی بے اختیار ہنسی میں جھنجھلا کر بولا ہو سکتا ہے کوئی جن آ کر کھا گیا ہو جس کو آپ دیکھنا سکی ہوں دادی کیا آپ نے کوئی عجیب و غریب آوازیں تو نہیں سنی دادی نے رومال میں اپنا منھ چھپا لیا میں بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ ہس رہی تھیں یا ناک صاف کر رہی تھیں اب مجھے مزید ثبوتوں کی ضرورت تھی میں نے فریج کا دروازہ کھولا دادی اماں کھانے کی ہر چیز کو فریج میں سنبھال کر رکھتی تھیں جیسے ڈبل روٹی آلو کے قتلے بسکٹ وغیرہ وغیرہ وہ کہتی تھیں کہ چیزیں فریج میں زیادہ دیر تک تازہ رہتی ہیں میں نے فریج کا خانہ کھولا تو اس میں کیک کا چھٹا ٹکڑا پڑا ہوا تھا میں نے اندازہ لگایا اور دادی اماں کو دکھا کر اس کے متعلق پوچھا تو وہ حیران ہو کر بولی یہ کہاں سے نکل آیا میں نے بتایا کہ فریج کے درمیان والے خانے میں پڑا تھا دادی نے وہ ٹکڑا لے کر ٹرے پر رکھا اور دوبارہ تندور میں گرم کرنے کے لیے رکھ دیا میں اسے تمہارے لیے گرم کر دیتی ہوں آخر جاسوسوں کو چیزیں ڈھونڈنے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تمہیں ضرور بھوک لگ رہی ہوگی جب کیک گرم ہو رہا تھا تو میں اس کی گمشدگی کے بارے میں سوچنے لگا مجھے لگا کہ راز کی بات اصل میں یہی تھی کہ کیک کی چوری صرف بہانا تھا کیونکہ وہ میرے لیے اداس ہو رہی تھی اس لیے اس چوری کو ڈھونڈنے کے بہانے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا جب میں نے دادی سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے پیار کرتے ہوئے کہا <تصفح> تو تم تو دلوں کا حال جانتے ہو تم سے بڑا جاسوس کون ہوگا واقعی میں تھا میں نے کیک کا گم شدہ ٹکڑا ڈھونڈا تھا اور وہ واقعی بہت مزے کا تھا اور اس بات کا شک مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا آج کے لیے اتنا ہی